سات چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اول یہ ہے ان گھروں میں مت جاؤ جو ماں جو تم سے پردہ رکھتے ہیں جن گھروں میں تمہارے اجنبی ہیں تو ان گھروں میں مت جاؤ جب تم مت جاؤ گے تو زنانی ہوگی آج نمبر ستائیس شروع ہے یا ایدینامن کا آمنو روپیو تن پہر بھی تکوم اے مان والا لو کے گھر میں مت جاؤ حتا تصانی سو یہاں تک کہ اجازت مانگو کہ پردہ کر لو پردہ کیا گیا تو آپ ابھی عورتوں کو نہیں دیکھیں گے ایک دوسرا قہرہ راستے میں جاتے ہو عورتیں سامنے آ گئی تو آٹھ نمبر تیس میں کل نیل مینین یا گلدو مین افسار موم صرف کہہ دو جکے کریں آم رات سے میں عورتیں آتے ہیں تو نیچے دیکھو دو تیسرا اکتیس نمبر آیت واکل مومن آئے یا دوسرے مین اگر مومن عورتیں باہر ضرورت کے لیے نکل جائیں تو ان سے کہہ دوں نیچے دیکھو وہ جب آپ دیکھتی نہیں تو زنا کا خیال بھی نہ آئے گا کیونکہ دیکھنا سبب نظر تھا اور چھٹا ولابنا بھی ارجنحت اکتیس نمبر آیت جب پاؤں میں زیور ہے ہاتھ میں زیور ہے تو اس کو شنگ مت دے دولا مت تاکہ کوئی دیکھے کہ یہ اچھی عورت ہے اس کے ساتھ اور چار پانچواں تو آن کے وہ عورتیں جن کے خوف مر چکے ہیں اور وہ خوف چاہتے ہیں تو ان کو نکاح دے دو اور چھٹا ولبین نے تبونل کی تا بما مرکز امام کوم تمہارے غلام جوان ہو گئے ہیں اور ان کو حاجت عورتوں کا ان کی